یہ اکر ہے خدا کا یہ اک خدا کا کاسا سب کچھ خدا سستا کیسا سچ ختا حوبا سست یعم ہے نسپا یہ ہے سیک تمہاری اتار یہ ہے سیک تمہاری اطار پہلے سبا حمد سے پاپے کے پہلے سبا ہم دس سے پاک ہو لے تا تا پر پر تا خدا اور خدا کر ہوتا جو تحت مچھنی خدا کر ہوتا جو تحت مچھم اپنے حاض کی بات بھائی جان شیر لکھا ہے کہ نہیں آتی تھی اعلیٰ نے دیکھا پڑھا خوش ہوئے اور, اور فرمانے اور لگے کہ اے حسن یہ پھول کہاں سے کافی ان کا دوسروں کا مطلب تو ایسے پھول چنتے تھے اب جب جب حضرت نے پاس کر دیا دی یہ شیر صحیح ہے کوئی اس میں شرح نہیں ہے تو دونوں کی محبت تو آج کل کا ایک دو پیسے جان کی در پر لیکن ان بھائیوں میں محبت کیسی فرماتے اپنے مقدے میں رضا سے حلا ہے حسن, حسن کا جناب رضا سے, رضا سے, رضا سے, رضا سے خدا کا کچھ خدا کا سب کچھ کا ہوا کا کیسے سب کچھ خدا کا بس پفاقہ کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیٹھے ہوئے ہوتا ہے جسے ربنا آتی نا پھر اور یہ ہوتا ہے آئین اس کے معنی ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی چیز کا مالک کرنا ہو تب یہ استعمال ہوتا ہے مال مام مطلب مام یہ ہوا کہ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر خوبیوں, خوبیوں کا مالک بلّہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مطلب کو اتنا دیا اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا, دیا کہ, کہ ہم اس کا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے الدنیا قلیل اے محبوب فرما دیجیے کہ دنیا کا سامان اور کثیر کی ضد جو ہے وہ قلیل ہے اب دنیا کا سامان کیا کیا ہے آپ سے اور کے اندر چلے جائیں چاول اناج باجرہ دالیں مل سکتے ہیں آپ پلود کے نام مل سکتے ہیں آپ درختوں کے پھل پھل یہ نام ہے وہ مل سکتے ہیں یہ کار موٹر جیپ، یہ بسیں یہ سکوٹر، یہ جہاز یہ پانی کے جہاز یہ بتیاں یہ ہیں یہ روشنیاں کیا کیا دنیا میں ہے ہم اللہ تعالی کے یہاں تو کثیر بھی نہیں ہے کثیر ہے تو وہ ہم اس سے شمار اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنے خزانوں کا مالک, مالک, مالک کر دیا, دیا فرماتے فرما ہیں برادر کہ کن چیز میں بھی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب مالک بنایا